اب آپ اس مبارک سلسلے کا اٹھارہ ایکسٹھ کے کی واقعات سے معذر کر کے فی بادی المجید والفرقان الحبیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رساء النبي لستن كأهد من النساء إن افتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرز وقلن قولا معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بداع وخير متاء الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله للہ براد نان دوستو الحمد للہ رب اللہ برادنان اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المین رضوان اللہ اجمین کے زمن میں سب سے پہلے سیدہ خلیجت القبرار رضی اللہ تعالی علحا کی سیرت کا بیان ہوا چونکہ وہ زوجہ اول بھی ہیں خاتون اول بھی ہیں محسن اسلام بھی ہیں محسن سیدنا محمد الطفا بھی ہیں اور ان کے بعد پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہوا اور آج کے درس میں ہم سیرت سیدہ سعودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ انہا کا بیان کریں گے سیدا سودا بنتظما جو ہیں یہ بھی قریش کے قبیلے عامر ابن لوائی کی شاخ سے قبائلہ تو ایک بڑا ہوتا ہے پھر اس کے آگے شاخیں ہوتی ہیں بطول ہوتی ہیں تو یہ عامر ابن لوائی کی جو شاخ ہے یہ بھی بہت بڑی شاخ ہے لیکن اصل قریش ہے تو یہ بھی اس گھرانے سے ہیں اور ایک با عزت و با عظمت گھرانے کی خاتون اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اب طیبات اور طیبی اور تیبونا کہ پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے تو حضور سے بڑی پاک ذات کس کی ہوگی رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ با عزت با عصمت با عبت با رفاق شخصیت ہو تو صاف ظاہر ہے بغیر کسی رد و قد کے یعنی انسان کی آنکھوں پہ حسد و انعد اور بغی کی پٹی نہ بندھی ہو تو ایک واضح بات ہے کہ جب نبی کا اتنا بڑا شان ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ بری عورتیں برے لوگوں کے لیے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے اور اچھے اچھوں کے تو صاف ظاہر ہے کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو انتخاب کیا تو اس انتخاب میں کیسے خلل ہو سکتا اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سید اللہ محمد ملطف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارانی کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے تم مختار علی اسوابی پھر میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا اور اس کے بعد اللہ نے پھر فجال انصاری و اسہاری صحابہ کو چن لیا پھر بعض صحابہ کو تو میرا مددگار بنایا بعض کو رشتے دار بھی بنا دیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو چن لیا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں اور زیادہ تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانا میں سے ولدیسما اسماعیل کو چن لیا ان میں سے ولدیسما اسماعیل میں سے استفا کنانتا وصطفی من کنانت قریش پھر کنانا میں سے اللہ نے قریش کے قبیلے کو چن لیا مصطفیٰ وسطفن قریش بنی ہاشم پھر اللہ نے قریش میں سے بھی بنی ہاشم کو چنا اور پھر میں وسطفانی میں بنی ہاشم پھر بنی ہاشم بھی تو بہت ہیں لیکن ان میں سے اللہ نے پھر مجھے چن لیا تو جب چناؤ کا یہ عالم ہو اور چننے والی ذات بھی اللہ دوبارہ کو تعالیٰ کی ہو جس کے آگے کوئی جیت چھپی ہوئی انسان چنے غلطی ہو سکتی ہے کوئی بات رہ سکتی ہے کوئی اندر کے عیب کا پتہ نہیں چلتا لیکن جب چننے والا خدا ہو جس کے آگے کوئی چھپا ہوا ہے نہیں اور اس نے پھر چناؤ بھی عام ذات کے لیے نہ ہو بلکہ خاتم المبیا کے لیے ہو تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بیویوں کی کتنی بڑی شان اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر لحاظ سے صفت کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے عفت کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے اپنے پاک پیغمبر کے لیے چن لیا اور پھر یہ بھی حکمت دی کہ اللہ نے ازواج متحراد سے آگے دین نبی کا کام لینا تھا صرف یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جائے مقصد یہ تھا کہ علوم نبوت کو پوری دنیا میں پوری کائنات میں پہنچانا ہے حضور کی نبوت جو ہے نبوت عالمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عرب کے لیے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف قریش کے لیے نہیں ہے آپ کی نبوبت جو ہے وہ صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ماں رس اللہ کا اللہ رحمت تمام انس جن کے لیے اسی طرح فرمائے کہ میرے محبوب اعلان کر تو امی رسول باہ یا ایو اناس اس لیے ہمیشہ آپ قرآن دیکھیں کہ یا ایو اناس کا جب خطاب ہوگا تو خطاب عام ہوگا ورنہ یادین بنو مبنی سے کتاب ہوگا الَّذِينَ كَفَرُوا بنو الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ کے مِنَ النَّارِ لیکن جہاں یا سو بدو رب الدی خلق کم اسی طرح خطاب ہے کہ فرما دیجئے کل یا سو انسول اللہ رئی گم جمیا یعنی جب تک ناس اس وقت تک میرے محمد پاک کی نبوت ہاں جب ناس ختم ہو جائیں گے تو کیا بس ہو جائے گی اسی طرح کہیں فرمایا کا فت الناس تو رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی نبوت جو ہے یعنی ایک تو عالم انس جن کے لیے ہو پھر زمان محدود نہ ہو الا یوم کی یوں کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں لا نبی آباد ولا رسول آباد تو اب ان کے علوم کو نقل کرنے کے لیے آج تو وسائل ہیں نا جی آج تو آپ کے پاس اتصالات کے ذرائع ہیں آج آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اور آج دنیا اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی لیکن رحمت دو عالم کے زمانے میں تو کوئی چیز نہیں اور پھر ہر انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک داخلی ہوتا ہے ایک خارجی ہوتا ہے ایک وہ زندگی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے ایک وہ زندگی ہے جو گھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے صرف ظاہری زندگی میں نمونہ نہیں بلکہ داخلی زندگی میں بھی نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیا عمل فرماتے بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے آپ کا حسن عشرت کیسا تھا آپ کا سونا لیٹنا جاگنا وضو فرمانا تحجت پڑھنا یہ سارا جو معاملہ صرف ازواج مختارات کے سامنے اس کو بھی تو پوری دنیا میں جانا ہے. تو بی, بی سودا جو ہیں یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی خاتون ہیں اچھا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان کو بھی الحمدللہ ابتدائے اسلام کے زمانے میں اسلام نصیب ہو گیا اور جب یہ مسلمان ہوئی تو اللہ کی رحمت سے ان کے جو شوہر تھے پہلے سکران ابن عمر وہ بھی مسلمان تھے اب مسلمان ہونے کے بعد تو پھر امتحان کا دور شروع ہو گیا نا جی آج بھی تو مسلمان کے لیے دور امتحان ہے آج بھی جہاں مسلمان اچھا اور جتنا زیادہ مضبوط مسلمان ہے اتنا زیادہ امتحان آج ایک آدمی ہے سوٹ پہنتا ہے دوڑی مڈاتا ہے ڈش لگایا ہوا ہے اور جیب میں بھی ماشاءاللہ جدید قسم کے موبائل جس سے ویڈیو فلمیں بنتی ہوں وہ جیب میں ہے اس میں تصاویر رکھی ہوئی ہیں خواتین کی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اگر اس کی داڑھی ہے اگر وہ پابند سو و سلاد ہے اگر اس کا کپڑا اور اس کی چادر اور اس کا پاجامہ جو ہے وہ پلی آدھی پنڈلی تک ہے اگر اس کے جیب میں مسواک ہے قرآن شریف میں تو بس آ گیا تو آج بھی یہی آی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ بدل اسلام غریبن وس یہ اد غریبن کما بد ابد اباد یہ غریب کا معنی وہ نہیں جو ہماری زبان میں ہوتا ہے کبھی غریب غریب کا معنی اج نبی. جب اسلام آیا تھا تو نہیں آتا تھا نا اوپرا تھا وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ اجار آ رہا ہنواہ فرمایا کہ وقت آ جائے گا پھر بھی میرا دین اوپرا ہو جائے گا اجنبی لگے گا لوگوں کو کہ یار یہ کون تو آج بالکل وہی ہے بات ہے کہ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت پر میرے دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہو آج لیں کہ جتنا آدمی دین پہ ہے اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس کو کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں اس کو کوئی دکان پہ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب اس کی اتنی بڑی داڑی ہے تو تو گاہک ہی نہیں آئے گا مسلمان ملک میں کافروں کی بات نہیں کافروں کی بات میں نہیں کہہ رہا سکھوں کی داڑیاں تو ہم سے بھی بڑی ہیں وہ تو نہیں اتراس کرتے یہ مسلمان ملک کی بات تو ابتدا اسلام کا پورا شوک دور تھا جب صاحبہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے تو صاحبہ نے ہجرت کی تو سب سے پہلی ہجرت جو حبشہ کی اس میں بی سودہ نے بھی ہجرت کی آپ کے شوہر بھی ساتھ تھے کئی سال آپ نے حبشہ میں لوگ اور اس کے بعد آپ حبشہ سے واپس مکہ آئے اب دو قول ہیں بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر جو تھے وہ حبشہ میں ہی فوت ہو گئے سکران ابن عمر جو تھے وہ حبشہ میں فوج ہوئے اور بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں وہ واپس آئے تھے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی فوت بہرحال جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو بی بی سودا بےبہ ہو گئی اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ یہ وہی دور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے وہ سہارا خدیجہ بھی فوت ہو گئی اب جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی تو حضور کی بیٹیاں ساری سیدہ خدیجہ سے اولاد ساری سیدہ خدیجہ سے آپ کی بیٹیاں بی بی رقیہ ہیں قرسوم ہیں بیوی زینب ہیں بی فاطمہ ہیں سب بھی, بھی خلیت تو اب بیٹیوں کی تربیت بیٹیوں کو سنبھالنا بیٹے تو فوت ہو گئے سیدہ خدیجہ بھی فوت ہوگی آپ کے جو سب سے معاون تھے کافر ہونے کے باوجود آپ کے چاچا ابھی طالب بھی بہت ہو اسی لیے بعض اولاباد اس کو عام الحزن یعنی یہ تو غم کا سال تھا حضور کے لیے کہ بھائی سارے قریب تھے اور جو سب سے بڑے اسباب کی حد تک آپ کے ماورین تھے تو, تو بی بی خولہ بنت حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حل کا رغبدن بننے کا آپ کو خواہش ہے کہ آپ کا نکاح ہو جائے آپ پر ذمہ داری ہے اب گھر کی اب فرمائے ہاں رغبت تو ہے تو آپ کی نظر سے کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں دو رشتے ہیں ایک تو آپ کے سب سے محبوب کی بیٹی عائشہ ہے حضرت ربو بکر کی بیٹی اور دوسری بی بی سودا بنت بنتظما جو ہے وہ بھی ایک خاندانی خاتمہ اور بیوہ ازود نے پھر میں ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے بات کروں سودا بنت حکیم فرماتی ہے کہ میں بی بی سودا کے پاس آئی اور میں نے بی بی سودا کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ رکھا سو بی, بی سودا نے کہا کہ خولا آپ سے بھی کوئی بہتر ہے دنیا میں اس میں کیا مشورہ کرنا ہے کوئی اس کائنات میں اس سرزمین میں اللہ کے نبی سے بھی بہتر ہے خولا نے کہا کہ نہیں تو سے کہا بس میری طرف سے تو پھر کوئی انکار نہیں لیکن آپ میرے والد سے بات کریں میں میری خولا فرمای ہیں کہ ان کے والد زندہ تھے لیکن بہت بوڑھے اور وہ پرانے دور کے لوگ تھے اس لیے میں جب ان کو ملنے گئی تو میں نے اس کو سلام نہیں کیا کیونکہ اس وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور اس لیے میں نے ان کو پرانے اسی عرب کے رواج کے مطابق کہا کہ ان ام سباہن تو اس نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ کون ہو میں نے کہا میں خولا بن حکیم نے کہا اچھا آنسال کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ رحمت دو عالم کی تمنا ہے خواہش ہے شادی کرنے کے لیے اور آپ کی بیٹی بیوہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ کو کریم نہ ضرور سے بڑا کریم سے بڑا عزت والا عظمت والا شان والا کون ہو سکتا ہے لیکن سودا سے پوچھا ہے تم میں نے کہا سودا تو راضی ہے انہوں نے کہا سودا اگر راضی ہے تو پھر میری صرف ایک شرط ہے کہ حضور میرے پاس آ کے میری بیٹی کا رشتہ کریں طلب کریں اور میری کوئی شرط نہیں اگر حضور میرے پاس آتے ہیں تو میں راضی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ان کے والد سے بات کی اس نے کہا لنو سہ لنیا سنتا آپ سے زیادہ میں کون اچھا رشتہ بھی رہے گا لیکن میری تمنا تھی ہم خاندانی لوگ ہیں کہ ایسے تو نہیں نہ کہ ہم خود بخو لڑکی کو پکڑ کے دے دیں کوئی ہمارے گھر بھی تو آئے نا مانگنے کے لیے اس لیے میں نے سوال رکھا تھا ورنہ آپ کے لیے تو ہمیں آنے کی بھی ضرورت تھی اچھا خدا کی جی شان یہ ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا جن کا نام عبداللہ اللہ نظم تھا اس کو جب پتہ لگا تو اس نے بڑا ماتم کیا اور بڑا سر پہ مٹی ڈالتا رہا اور کہا لگا آئے مر گئے ہماری بہن کا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے وہ کافل تھا اور سارا دن سر پہ مٹی ڈال کے پھر تھا اچھا خدا کی جی شاہ نہیں مٹی ڈالنا پرانا شہر کافلوں کا کام باتم کرنا گھر پہ مٹی ڈالنا چہرے پہ تھپڑ مارنا اسی لیے میرے آکار نے فرمایا تھا نا کہ من لب اس دودھا کہ جو لوگ غم کے وقت سیاہ کپڑے پہنے وہ شکل جیوبا اور کپڑے اپنے پھاڑ ڈالیں وہ ذرا تر وہ دودا اور چہروں پہ رخسالوں پہ تھپڑ مارے وہ نہیں سمجھا ان کا بے مت سے بے طریقے سے کوئی اس نے بڑا واویلا کیا عبداللہ اللہ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ بعد میں وہ بھی مسلمانوں گئے ان کو بھی اللہ نے اسلام نصیب کیا تو ساری زندگی افسوس کرتے تھے کہ ہائے کاش میں رحمت دو عالم کی نکاح پہ غم نہ کرتا اور وہ جو میں نے مظاہرہ کیا تھا کہ سر میں مٹی ڈال کے پھرتا رہا تو مجھے وہ شرم آتی ہے اس بات کی دلّا کے ضرورت فرمایا اللہ کے بندے اب اسلام لے آئے بات کرتا ہوں وہ اسلام آنے کے بعد اس صاحب کا باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں اب یہ ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ بھئی کیا بی بی عائشہ کا نکاح پہلے ہوا شادی پہلے ہوئی بی بی یا بی بی سودا کی تو بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے بی بی عائشہ کا ہوا اور بعض مفت سے فرماتے ہیں کہ نہیں بی بی سودا کا نکاح پہلے ہو تو اب ان دونوں دو روایات کو علماء نے تصویق دی ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ نکاح تو پہلے بی بی عائشہ کا ہوا لیکن بی بی عائشہ کی رخصتی بھی ہوئی بی بیوی ایشاد نکاح ہونے کے بعد کم از کم تین سال کے بعد آپ جب ہجرت کر کے مدینہ مرور آ گئی بعد میں حضور کے گھر آئی نکاح تو مکے میں ہوا تھا لیکن بی بی سودا جو ہے وہ حضور کے مکے میں رہتے ہوئے حضور کے گھر آ گئے یعنی حضور کی ہجرت سے پہلے حضور کے گھر ہو گئی تو لہذا علماء نے جمع کر دیا دو دنیا آیات کو کہ اعتبار نکاح کے تو نکاح سیدہ عائشہ کا پہلے ہے اور بے اعتبار رخصتی کے سیدہ سودا پہلے حضور کے گھر میں آئی ہیں اور پھر بھی ایش آباد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی ہجرت کا واقعہ الحمدللہ ہم نے سیرت النبی میں اچھی طرح پڑھا ہے کہ حضور تو حضرت صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت زید اور ابو رافع ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم مکہ میں جاؤ اور حضور نے ان کو دو اونٹ بھی دیے اور پانچ سو ترہم بھی دیے اور یہ بھی فرمایا کہ وادی قدیم جو ہے ابھی آپ آب مکہ جائیں نہ تو راستے میں وادی قدیم آتی ہے بعض اس کو قدید پڑھتے ہیں اور بعض قدیم کہتے ہیں یہ بالکل تقریباً یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ واقع حضور اسی راستے سے گزرے تھے لیکن بہرحال یہ سریکل ہجرا جو ہے تقریباً اقرب ہے یعنی اس کے قریب قریب اگر کوئی راستہ ہے تو یہی راستہ ہے چونکہ کتابوں میں جن وادیوں کا نام آتا ہے جیسے ابھی وادی فاطمہ ہے وادی جموم ہے وادی صرف ہے اسی طرح عثان ہے اسی طرح وادی قدید ہے اسی طرح بدر قبرا ہے اسی طرح بدر صورا ہے اسی طرح رابغ ہے اسی طرح یمبو ہے اسی طرح مستورہ ہے اسی طرح علی طیمہ ہے اسی طرح سے ابیار علی ہے اسی طرح ابیار معاشی ہے تو یہ وہ وادیاں ہیں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے دنیا یعنی کے حدیث کی کتابوں میں ذکر موجود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو یا پانچ سو صرف ہم بھی عطا فرمایا فرمایا کہ ایک اونٹ جو ہے نا وہاں وادی قدید سے خرید لینا اونٹ اس وقت سستے ملتے ہوں اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی سودا نے بھی آنا تھا نا ہجرت کے بعد بنی نے کہہ کہ بی بی سودا دھبکے میں تھی اور حضور کی بیٹیاں انہوں نے بھی آنا تھا بی بی فاطمہ اور بی بی مقرصوم نے تو یہ قافلہ اور ادھر عبداللہ ابن نے بکر حضرت ابی بکر کے بیٹے جو ہیں وہ اپنا قافلہ لے کے چلے بی بی عائشہ بی بی اسما ان کی بی بی عائشہ کی والدہ تو یہ تمام قافلہ جو ہے حضور کے جانے کے بعد حجت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچی تو سیدہ سودا بنتظما کا یہ مقام تھا کہ بی بیوی عائشہ جیسی بی بی کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میری تمنا ہوتی تھی کہ اگر کسی اور کالب میں میری روح ہونا تو پھر بی بی سودا کے قالب میں ہو لیکن فرماتی ہے کہ بی بی سودا میں ایک بات تھی کہ کچھ طبیعت کی تیز تھی جلدی ناراض ہو جاتی غصہ جلدی ہو اور اسی طرح ابھی بھی سودا جو ہے ربی اللہ تعالی نے ہمیں ذرافت دی ذرافت کا معنی یعنی ہنس میک تو ہوتی ہے نا مذاق وہ تو ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے مذاق کہ کسی کا باللہ تبصو رکانا کسی کی ایسی کہانی بنانی کہ اس کی توہین وہ بنائے ایک ہے مزاق کہ کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے لیکن سرور خوشی بھی ہو تو ایک دن بی بی سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات آپ تحجت کے لیے کھڑے ہوئے میں بھی کھڑی ہو گئی آپ کے ساتھ تحجت پڑھنے کے لیے کہ میں بھی جو شریک ہو جاؤں لیکن آپ نے تو اتنی لمبی گراج کی اور اتنی لمبی رکعات فرمائی کہ یا رسول اللہ میرے سے ڈر ہو گیا کہ میرے نق نک پھوٹ پڑے گی میرا خون بہہ جائے گا مزہ ہے کل تو حضور بہت ارسدہ کم از کم آپ کے ساتھ میں کھڑی تھی کچھ تو خیال پر مطلب مجھے تو پتا ہی نہیں میں تو اپنے اللہ کے ساتھ مجبور تھا کوئی کھڑا حضور کی تحجیت ہماری طرح تھوڑی ہوتی تھی کہ دو ٹکرے والے نام لکھوا لیا تحجت پڑھنے والوں میں بہرحال نہ پڑھنے والوں سے تو وہ بھی بہتر ہے نہ پڑھنے والوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ مالا یدر کو لا یتر کو اگر تم ساری فضیلت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جتنی ملتی ہے اس کو تو نہ چھوڑو نا تو اگر ایک آدمی صحیح معنی میں وہ تحجت جو صحابہ کی ہے جو انبیاء کی ہے جو اولیاء اللہ کی ہے وہ نہیں ادا کر سکتا چلو وہی دولت آدمی پڑھ لے نام تو انشاءاللہ ہوگا بہار لیکن حضور کی تحجت تو کبھی ایسے ہوتی کہ سورت البقرہ سورت آل عمران سورت النساء سورت المائدہ حضور ساری تحجت میں بڑھ ہیں اور حضور کی تحجت کبھی یوں بھی ہوتی تھی کہ مثلا تشریف لائے شاہ کے بعد آگے لیٹ گئے آدھی رات کو نیند کھلی وضو فرمایا وزو فرمانے کے بعد تحج شروع کر دی تحجت پڑی گھر لیٹ گئے لیٹ کے پھر اٹھے پھر وہ سوفر میں پھر توجہ چھپ کی سہجت کا کیا کہنا تو بیس بی سودا میں یعنی طبیعت کے اندر ذرافت موجود. اور بیوی بی سودا جو ہے ماشاء اللہ یعنی وہ فرماتی ہے کہ نکاح نبت سے پہلے ابھی میرا شوہر بھی زندہ نے یعنی ابھی سکران ابن ابر بھی زندہ تھے کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے سامنے آ اور میری یوزن کو ہاتھ لگایا اور چلے میں نے جب اپنے شوہر سے اس خواب کا ذکر کیا تو نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میرے پاس تم حضور کی بیوی کو سادہ برماتی ہوئے بھول گئی تو یاد ہی نہیں رہا یہ خواب ایک دفعہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ہے اور میرے پاس آ اس کی تعبیر کے لیے جب میں نے رجوع کیا اپنے خواب سے تو نے کہا کہ یہ بھی اشارہ ہے یہ غیبی اشارات ہیں کہ تم نے اللہ کے نبی کی بیوی بننا اللہ کے بنتے میں تمہاری بیوی ہوں پتہ نہیں کہ مجھے پہلے موت آئے گی پتہ نہیں تجھے پہلے موت آئے گی کیا ہوگا تم نے انہوں نے کہا نہیں اس قسم کے, کے خواب جو ہیں یہ اشارات ہوتے اور چاند سے مراد حضور محمد مصطفیٰ بی بیوی صاحب فرماتی ہے کہ میں نے بارہ بھول گئی اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی طرح بیبی سبیا نے بھی خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آیا اسی طرح بیبی عائشہ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترتا ہے میرے ہجرے میں غائب ہو جاتا پھر ایک اور چاند اترتا ہے میرے ہجرے میں غائب ہو جاتا پھر ایک اور چاند اترتا ہے وہ آگے میرے حجرے میں غائب ہو جاتا تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صدیق سے جو کہ حضرت دو دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی وفات ہو گئی اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو ابو بکر آئے اور کہا آئے شہزا اول قبر من میں اکمارک وہ یہ چاند تم نے دیکھے تھے نا پہلا چاند تو آ گیا نا تمہارے حجرے میں تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے مجر رسول میں وفات کے بعد اس کے بعد حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر یہ تعبیر جو ہے وہ یہی دی گئی تو دی بی سودا بھی فرماتی ہے کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور میرے تو شوہر نے یہ تعبیر دی کہ تو حضور کی بیوی بی بنو گی اور اسی طرح بی سودا جو ہے یہ ماشاءاللہ اللہ بڑے طراز قد کی تھی قد مبارک بڑا اور بدن بھی فرما تھا یعنی پھری ہوئے بدن کی کافی بھاری اور اس لیے دور سے پہچانی جاتی اور وہ بھی انہیں کا واقعہ ہے کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ادواج متحراد جو تھیں حضور کی بیویاں گھروں میں تو ہم تھے ہی کدائے حاجت کے لیے جب باہر جاتی تھی تو ساری بیویاں دو دو تین تین کر کے اور دو چار اور محلے کی بھی آ تو باہر دور جا کے اپنی کدائے حاجت پر بات یہ کہ ایک دفعہ عورتیں جا رہے تھے کہ حضرت عمر نے دور سے پکار کے کہا کہ یا سودا کا تعارف تو کی کہا کہ سودا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تم نہیں چھپ سکتی ہو تم نبی کی بیویاں ہو بغیر چادر لیے ہوئے چلتی ہو بیوی بی سودا خاموش ہو اسی طرح دوسری دفعہ حضرت عمر رلی اللہ تعالیٰ عنہوں نے موقع دیکھا تو اصل میں حضرت عمر چادر تھے کہ اللہ کو پردے کا حکم حضرت فرما میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت بغیر چادر کے بازار میں جا رہی ہو یا گلی میں جا رہی ہو تو بی بی سودا فرماتی ہے کہ ایک دوسرے دفعہ بھی بی بی سودا کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ بی بی صاحبہ اور عورتوں کے ساتھ یار حضرت تمہوں نے زور سے پکا یا سودا گد عرب تو کے بی, بی سودا میں نے پہچان لیا پچان لیا تم نبی کی بی بی ہو کے بغیر چادر کے جاتی ہو بار تو بی بی کو غصہ آیا انہیں آگے حضر کو شکایت کی یہ حضرت لائے عمر کیوں دخل دیتا ہے ہمارے معاملے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا حق ہے لیکن اللہ کی شان ہے ابھی حضرت نے حضرت عمر کو بلایا بھی تھا کہ اللہ نے عرض سے حکم نظر کر دیا کہ بغیر فردے کے اور بغیر چادر کے کوئی عورت بہت سب سے پہلے تو اپنے گھروں کو لادن پکڑے اگر نکلنا پڑے تو پھر تبرج نہ ہو ظہور نہ ہو ایسا لباس نہ ہو جو لوگوں کے لیے التفات نظر کا ذریعہ بنے اور آج تو قیامت کی علامت ہے انتہا ہو گئی ہے آپ شریف میں جا کے دیکھیں ایسے معلوم ہوگا نوز بلّا کہ طواف نہیں ہو رہا بلکہ پریڈ ہو رہی ہے مقابلہ حسن کی. آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ حاجہ نہیں ہے یہ حاجیانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تو ماشاء اللہ کوئی پکنک میں تصریف لائی ہے لباس ہیں لون کے کپڑے ہیں یعنی اگر دھوپ ہو یا رات کی اوپر جو بڑی بڑی, بڑی بجلیاں لگی ہوئی اس کی لائٹ سامنے آ جائے پورا بدن نظر آتا لیکن اس دور میں بھی حکم نہیں آیا تھا تو اللہ نے حکم نازر کیا اور حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری کیا ضرورت تھی کہ میں آپ کے ہاتھ سے مخاطب ہوں میری تمنا یہ تھی کہ جب میں ایسی بات کروں گا تو اللہ دن میرے اللہ کا جلال جوش میں آئے گا حکم ہو گیا کہ کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے اگر نکلنا پڑے کسی مجبوری کی بنا پر تو ایک لمبی چادر اپنے اوپر ڈال لے تاکہ اس کے کپڑے بھی چھپ جائیں اس کے بدن کے خط و خال بھی چھپ جائیں اور اتنی آنکھ ظاہر ہو کے راستہ دے سکیں تو اسی طرح یا نہیں آیت یو سمجھے آیت حجاب کا سبب جو ہے بی سودا بن گئے رضی اللہ تعالی اسی طرح بیوی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے مزدلفہ تشریف لائیں حجت الوداع میں حضور کے ساتھ تشریف لائیں تو انہی نے جا کے حضور کو آزاد کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بھاری عورت ہوں مجھے چلنا بہت مشکل ہے مجھے اگر آپ اجازت دے دیں کہ ہم اس سے بجائے اس کے رات رہیں اور فجر کی نماز پڑھیں ہم رات رات میں کیوں نہ چلے جائیں میرا تاکہ ایک پرشنی ہوگا تو حضور نے اجازت دی تو وہ جو عورتوں کو اور ضعیفوں کو اجازت مل گئی حکم خدا بندی تھا اور سبب جو تھا وہ بھی عورت اسی لیے عزیز حدیث, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رکھس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمسری اللہ کے پاس پیغمبر نے عورتوں کے لیے بچوں،, بچوں کے لیے اور جو لوگ کوئی ڈوٹی کرتے ہیں جیسے حضور کی خدمت میں لوگ آئے نوجوان بچے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے ہم تو مکے والوں کی بکریاں چلاتے ہیں اگر ہماری رات ہی ہو گئی صبح کے ہاں سے ہم پیدل گئے صاف بات ہے کہ بکریاں تو بیچاری چاری بغیر پانی کے بغیر گھاس کے لیں تو حضور نے رخصت دے دی کہ بھی آپ لوگ دونوں نمازیں پڑھیں مگر وشاخ جمع کریں مگر وشا کی نماز پڑھنے کے بعد فارن ہو کے دعائیں کریں اور اس کے بعد تو اللہ چل جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حج قبول کرے گا اور کوئی دب بھی نہیں ہو اور اسی طرح جب حجت البدا کے موقع پہ بیوی بی سودا بھی حضور کے ساتھ تھی بیوی بی ابھی ساتھ تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ اب میری بیویوں کو گھروں میں رہنا چاہیے بس تو بعد میں جتنا صحابہ نے کہا حضور کی ادواد متحرات نے کہا بیوی بی سودا سے انہوں نے کہا نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ گھر میں رہو اب میں گھر سے نہیں نکلوں گی اسی دن نکلوں گی جب میرا جنازہ نکلے گا اسی طرح بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اتنی بہتاط ہو گئی کہ بعد میں حج کے لیے بھی بار نہیں ہے اب اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ حضور کی خواہش ہوئی یعنی حضور نے سوچا اس بارے میں کہ بی بی سودا بہت بری ہو گئی ہے تو اگر میں تلاق دے دوں اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ طلاق کا تو مسئلہ نہیں تھا لیکن اب بھی, بھی سودا کا اٹھنا بیٹھنا حقوق زوجیت ادا کرنا بڑا مشکل تھا تو انہوں نے کتنا بڑا عظیم فیصلہ کیا انہوں نے اتنا بڑا عظیم فیصلہ کیا کہ حضور کی رضا بھی حاصل ہو گئی اور حبیبہ حبیب خدا کی رضا بھی حاصل ہو گئی تو نے عرض کیا گیا ساری فن نے کہا ہے رغبت اب آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے کوئی رغبت تو رہی نہیں ہے مرد کی خواہش ہو رہی میری عمر زیادہ ہو گئی بڑھاپا ہو گیا بدن بھاری ہو گیا لیکن میں ایک بات چاہتی ہوں کہ آنا آکون زوجت, زوجت کی فل جنڈا میں حضور آپ کی بیوی بی جنت میں رہنا چاہتی ہوں آخرت میں رہنا چاہتی ہوں بس مہربانی کرے میں نے سنا آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں طلاق نہ دے ان کی واپس یو امید عائشہ میں نے اپنا دن جو ہے وہ بیوی بی عائشہ کے لیے وقت کر دیا ربھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور راضی ہو گئے حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو بات علم فرماتے ہیں کہ نہیں تلاد کا ارادہ بھی نہیں تھا ویسے اب حضور کا ذرا طبیعت پہ آنے جانے میں بوجھ ہوتا تھا کہ بیچاری حقوق ضولیت کے قابل ہی نہیں تو اب اسی میں دیکھے کہ یہ بھی ان کی دلائی کا کمال تھا کہ اپنے رشتے کو قائم رکھا یعنی طلاق سے بچ گئی جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی بن کے اٹھیں گی اور حضور کے مرتبے کے ساتھ ہوں گی حضور کے مقامات عالیہ کے ساتھ ہوں گی اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی شوقن ہوگی بی بیوی عائشہ کو اتنا بڑا احسار کیا قربانی کی کہ اپنا دن دے دیا تو اب حضور ہر بیوی بی کے پاس ایک دن رہتے تھے کہ عائشہ کے بعد دو دن ایک اس کا اپنا دن تھا اور ایک بی بی سودا ری ہے تو یہ شرف جو تھا یہ بی بی, بی سودا رضی اللہ تعالی انہاف لیکن بی بی سودا جو ہیں کلیل الروایہ یعنی بی بی عائشہ جو ہیں وہ کثیر الروایہ یعنی جنہوں نے بہت ساری حدیثیں حضور حدیث سے نقل کی ہیں حتہ کی اور ہمارے دو ہزار دو سو دس احادیث کی روایت جو ہے بیوی بی عائشہ سے تسلیم کی لیکن بیوی بی سودہ بڑی کڑیل روایت ہے انہیں صرف پانچ حدیثیں حضور حدیث سے روایت کی. صرف پانچ حدیثیں روایت کی. کیونکہ بعض لوگ محتاط جیسے سید ابو بکر علی اللہ تعالیٰ نے جیسا آدمی ہیں نا جیسے سفر میں حضر میں مکے میں مدینے میں میدان میں غار میں بدر میں ہر مقام پہ حضور کے ساتھی ہیں لیکن قریب روایتیں حدیثیں بہت کم روایت ہیں. اسی لیے کبھی کبھی ایک حدیث جو ہے بڑے صحابی کے پاس نہیں ہوتی حضرت عمر ویسے تھے ایک آدمی نے آ کے سلام کیا حضرت عمر مشغول تھے جواب نہ دے سکے ان نے دوبارہ سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا اس نے تیسرے بار سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا وہ بے چارہ چہرہ کیا اب حضرت عمر یہ بھی سر سے فارے ہوئے افسر اٹھائے ہم نے کون تھا بھی آواز آ رہی تھی وہ سلام کر رہا تھا ملنے کے لیے یاد لینا چاہتے تھے انہوں نے کہا حضور تو, تو چلے گیا فلاں تھے میں بلاؤ بلائے پھر تم کیوں چلے تم دیکھ رہے تھے کہ میں مشغول بیٹھا ہوں وہ سرو بیٹھا ہوں اس نے کہا امین المومنین ناراض نہ ہوں حضور کا حکم یہی ہے کہ تین دفعہ اجازت مانگو مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جاؤ میں نے تو سنت پہ عمل کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ حدیث ہے حضور کیوں کہا نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کوئی صحابہ میں سے گواہ لے آؤ کہ باقی یہ حضور نے فرمایا ہے اور حدیث ہے اگر تم ثابت نہ کر سکے گواہ نہ لا سکے ولہ جا تو میں تم گوڑا مار کے ٹھیک کروں گا ہر بات میں حدیث لے آتے ہو ابو یا نہیں گھبراہ کے انہوں نے کہا جو عمر ہیں وہ تو بالکل آپ کی سے ٹلنے والے ہیں نہیں وہ ادھر ادھر بھاگے اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ بھائی حدیث موجود ہے میں نے بھی سنی ہے فلاں نے بھی سنی ہے انہوں نے کہا میں مہربانی کرو پھر میری تو تحفظ کریں تو سب سے چھوٹی عمر تھی علی سعید خدری علی اللہ تعالیٰ کی ان کو لے کے حضرت عمر کے دربار میں پہنچے تو ابھی سعید نے کہا کہ حضرت آپ صحابہ کو ہے نچلہ کریں میں گواہ ہوں اس حدیث کا حضرت نے روایت کی تو بی, بی سودا علی اللہ تعالی عنہا اسی طرح بال صحابہ رضوان اللہ تعالی عرحم اجمعین جو ہیں وہ بڑے محتاط ہوتے بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی روایت جو ہے اچھا بعض صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ روایت بھی لفظ ہو یعنی جو لفظ حضور نے کہیں وہی وہ نقل کریں اور یہ آسان تو نہیں ہوتا تو باد صحابہ تو خیر روایت بلوانہ لیتے تھے کہ منشاء رسول یہ تھا جیسے ابھی ہم قرآن رہے ہیں یہ اللہ نے فرما دیا نا ورنہ تو جس دور کے یہ واقعات آتے ہیں اسن سیرنا عمر کے دور کے سیرا عثمان سیرنا بسال اسلام اس دور میں تو عربی بولتے ہی تھے اور تو کوئی سریانی بولتا تھا وہ ورانی بولتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے بی بی صاحبہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا اچھا اسی طرح لکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ ان بیویوں میں بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیویوں کی ملاقات ہوئی تو ان نے کہا کہ یارس اللہ آپ کے بعد جو ہے سب سے پہلے کون سی بی بی فوت ہوگی تو نے فرمایا کہ اتو والوں اصر او کنبی لہو مبارک میں لفظ آتے ہیں اصروں کن لوکن ات ولو کن مجھے سب سے پہلے ملنے والی میری بیویوں میں وہ بیوی بی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا تو بیویاں بی کہتی ہیں کہ ہمیں بات سمجھ رہا ہم نے جناب یہ ہے کہ ہاتھ پیمش کرنے شروع کر دیے تو جب ہاتھ پیمیش کیے تو بیوی بی سودا کا ہاتھ لمبا تھا سب سے لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضور کے بعد سب سے پہلے جو وفات ہوئی بیوی جینب تو اب ہمیں جا کے مسئلہ سمجھ آیا کہ بھائی اتبل و کنڈ سے براد یہ تھوڑا کہ ہاتھ لمبا ہو مراد یہ جو سخی ہو اللہ کے راستے میں زیادہ دینے والی وہ ہاتھ لمبا براد ہے یہ تو کنایت تھا اشارہ تھا کہ بعض اوقات کنایات ہوتے ہیں اشارات ہوتے ہیں تو مراد یہ تھا بلو پن یا دن کیا مانا یا نہیں جس کا ہاتھ کھلا ہے اللہ کے راستے میں ہر چیز اللہ کے راستے میں حیرات تھی اسی طرح آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دیا آیا اور پیسے جو تھے نا جی وہ بالکل ایک ایسی چیز میں ڈالے ہوئے تھے جیسے یہاں جنجبیل ہوتی ہیں جن میں کھجوریں رکھی جاتی ہیں اچھی اچھی چیز تھی اس میں کھجور رکھ کے دیدی شردا کے ساتھ نے جب دیکھا تو سر کیا ہے انہوں نے کہا حضرت فلاں ہدیہ بھیجا ہے درہم درہم ہیں دنانی ہیں پر میں اچھا اب درہم کو بھی ایسے رکھتے ہو جیسے کھجور کو رکھا جاتا ہے اور جتنا پیسہ آیا اسی دن چلا گیا تو اسی طرح بی بی سودا رضی اللہ تعالی الحا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بیوی بی ہے جو تھی باوجود اس کے شوقن ہے بیوی بی, بی آئی شاہر کی سوکن ہے ان کی شوکن ہے میری حفصہ ہے ان کی سوکن ہے لیکن اتنا دل میں احترام تھا اتنی عزت تھی کہ عائشہ جیسی بی بی کہتی ہے کہ ولّہ میں چاہتی تھی کہ اس کے بدن میں میری, میر میری روح ہوتی ایک معمولی بات ہو رہی تو بیوی بی سعودا رضی اللہ تعالی عنہ کو صحبت رسول عربی صل صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ کی شاہ حضور سے کوئی اولاد نہیں پہلا جو آپ کا شوہر سکران ابن اب اس سے آپ کا ایک بیٹا ہے اس کا نام عبد الرحمان لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں اور حضور کی تو کسی بیوی بی سے بھی اولاد نہیں ہے ماں سوائے سیدہ خدیجہ تو کوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں عبداللہ ابراہیم وہ بھی بیوی خدیجہ سے ہیں آپ کی چار بیٹیاں ہیں بی بی زینب رکئی اور میں بی بی فاطمہ بی بی سے بی, بی خدیجہ سے تو بی بی سودا کی بھی پہلے شوہر کی تو ایک بیٹا تھا آپ کے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے کوئی اولاد اور اسی طرح جب ایک دفعہ بی سے کہا گیا کہ چونکہ صحابہ اور خاص طور پہ حضرت عمر بہت خیال کرتے تھے کہ حضور کی ازواج مختارات کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اور کوئی شکایت نہ ہو سب کے لیے آپ نے مہینہ بنا دیا تھا سب کے لیے آپ نے وظاہر مقرر کر دیے تھے اور علاقے بھی مقرر کر دیے تھے تو ان سے آپ ان کو پیسے بھیجتے اور ساتھ ہر درخواست کرتے حج کے موقع پہ کہ اگر حج میں جانا ہو تو تمام انتظامات عمر کریں لیکن بیوی بی نے کہا کہ میں نہیں جب بیوں بی نے اشرار کیا انہوں نے کہا اللہ کی بندی تمہیں یاد نہیں ہے ادب نے فرمایا تھا کہ اب تم لوگوں نے حج کر لیا ہے بس اب گھر میں بیٹھنا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو اب میں گھر میں بیٹھوں گی اور میں گھر سے باہر نہیں اسی طرح ابھی سودا جو ہے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جو و سخاوے اور ہنس مکھ ہونا یعنی چہرے پہ مسکراہٹ اس سے بی صاحبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی اچھا اور بیوی بی کی وفات بھی مدینے منورا اب وفات کے اندر اختلاف بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی بی سودا رضی اللہ تعالی کی وفات جو ہے آخر خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے خلافت کے آخری دور میں وفات اور بعض معبرقین میں یہ لکھا ہے کہ بی بی سودا کی وفات تو باقی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے لیکن فی خلافت محاوریہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت محاوریہ کی خلافت لیکن راج ریکارڈ یہی ہے جس کی طرف زیادہ زیادہ معالحقین کا رجحان ہے کہ آپ کی وفات جو ہے اپنی آخر خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی خلافت کا آخری دور تھا کہ بیوی بی سودا کی وفات ہوئی ثم بل بقی اور اس کے بعد آپ ددین منورہ کے قبرستان بقی الغرقد میں آپ کی تنقید اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی تقریباً تمام بیویوں کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیر حرکت ہے الا سیدہ خدیجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی بزار جو ہے وہ اسی قبرستان میں ہے جی ہاں جنت الو اللہ کہہ رہا تھا جنت الو کے بیچ اب تو دو حصے ہو گئے نا درمیان میں سڑک آ گئی جو اوپر والا ہے اور اوپر والے حصے میں بھی جو وہ سب سے اوپر ہے وہاں سے یہ ادا اس کے بعد جو ہے پھر وہ عرب علماء کے احاطے ہیں یا وہ پرانے پرانے وشاہے جیسے حضرت مولانا عبدالحق صاحب شارح الدلائل اسی طرح علامہ رحمت اللہ کے وی رحمت اللہ علیہ اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ بہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ پھر اس احاطے میں ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی احاطے میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ضفل ہیں اپنے شائق اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھا اب اسی طرح بھی, بھی میمونا جو ہے نا ان کی بھی تدفین مدینے میں نہیں ہے بی, بی بی میمنا حضور کی بیوی ہے اچھا آپ جب لوگ مدینہ منورا جاتے ہیں نا جہاں تقریباً بالکل آپ حضور بکا سے نکلے نا نوریہ کے بعد تو بائیں ہاتھ پہ مدینہ شریف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پہ بالکل سڑک کے اوپر ایک چہر دیوالی وہی قبر ہے بی بی میمونا یہ ہسپال بادشاہ وغیرہ سے جب آپ آگے گزریں گے تو آپ آپ توجہ رکھیں گے نوریا کی حضور ختم ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر ایک چہار دیواری دی ہوئی ہے یہ قبر ہے بی بی میمونا بی بی میمونا بھی مدینے میں دفن نہیں ہے بلکہ یہاں دفن اچھا وہ بھی عجیب اتفاق ہے اسی واد اس وادی کا نام ہے وادی اس سر اسی وادی میں بی بی میمونا پیدا ہوئی اسی وادی میں حضور کے ساتھ نکاح ہوا اسی وادی میں جب حد سے بعد حضور واپس گئے تو ان کی رخصتی ہوئی اچھا پھر حضور کے ساتھ رہی ساری زندگی اب جب آخری وقت آیا تو پھر اسی وادی میں آگے بیمار ہوئی اسی وادی میں فوت ہوئی اسی وادی میں قبر کری اللہ کی شادی یعنی علادت بھی وہی شادی بھی وہی موت بھی وہی قبر بھی وہی یہ اللہ کا ایک نظام ہے بی بی محمود رضی اللہ تو وہ بھی گویا جنت البقی میں دفن نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ لیکن باقی ازواج جو ہیں اب بی بی عائشہ جو تھی وہ بھی یہ چاہتی تھیں اصل میں کہ میری قبر جو ہے وہ روضہ النبی میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ایک دوسرا بب یہ ہو گیا کہ حضرت عمر نے جگہ مانگ لی اور دوسرا سب اب یہ بھی ہو گیا کہ بی بی نے کہا کہ نہیں اچھی بات ہے کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرو یا حضور کی باقی بی بی ہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے لیے خاص امتیاز ہو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں حضور کی باقی بی بیوں کے ساتھ اٹھوں تو اس لیے ان کا بھی تدبین جو ہے وہ جنت البقی الرکت میں ہوئی اور اسی طرح جتنے ازواج و ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمع ان سب کی تدفین جو ہے وہ جنت البقی اور حرکت میں ہوئی یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ قبرستان کتنی عظمتوں والے قبرستان ہیں کتنی شان والے قبرستان ہیں کہ جہاں حضور کے صحابہ ہیں جہاں خلفۂ راشدین میں سے سیدنا عثمان ہیں اور جہاں ازواج مطارات ہیں اور اس کے بعد جہاں ائمہ اعلام ہیں محدثین ہیں امام مالک دار الحجرہ ہیں اور بڑے بڑے اکابر و آیان و اعلام ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ آخر وہ اللہ کے نبی کے شہر کا قبرستان ہے کہ جہاں حضور خود جا کے دعا مانگتے ہیں جدوقی اور حرکت تو سیدہ سعودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارک جو ہے وہ بھی ہی ہوئی مدینے میں وہی دفن ہوئی وہ دعوانا الحمد للّہ رب العالی کہ ہندوستان میں بادشاہ گزرا ہے جس نے فقیری زندگی گزاری اس کے دور میں وہ جس مقبرے کو دیکھتا تھا تین بار سلام کرتا تھا جواب نہ ملنے پر مقبرے کو توڑ دیتا تھا بہرحال میں نے یہ آپ سے سنا ہے آج تک بنا کسی تاریخ میں پڑھا ہے نہ ہندوستان کا جب وہاں گئے ہیں ہم نے ہندوستان کو بھی بڑا قریب سے دیکھا ہے ماشاءاللہ ہندوستان کئی بار جانا ہوا ہے تو وہاں بھی کبھی کسی نے ایسی حکایت تو نہیں بہرحال کسی تاریخ میں اگر ذکر ہو اللہ عالم ہم نے نہیں تا. اگر ہو تو یہ کوئی سنت تو ہے کہ مقبرے پہ سلام کرو اور جواب ڈائیں تو توڑ دو ایک عورت مدین منورہ گئی ہے مدین منورہ پہنچنے کے بعد اس کو حیض کیا اب وہ کیا کرے عمرہ مدین منورہ سے نیت کرے یا مکے میں آنے کے بعد باغ ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے نیت کرے مسجد عائشہ تو کوئی نکات ہے ہی نہیں یاد رکھو مسجد عائشہ تو ہل ہے یعنی حد حرم کے باہر کہ اب اگر کوئی حد حرم میں رہنے والا آدمی مکے والا مصن عمرہ کرنا چاہے تو کہاں جائے بھی چلو ہلیں وہاں لے حرام باز لے لیکن ویکات تو نہیں ہے مدینہ منورہ جو ہے وہ تو میکات ہیں پانچ میکات ہیں یاد رکھ لیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمس باقی پانچوی کات حضور نے مقرر کیا حضور نے مقرر کیا اللہ کے حکم سے مقرر کیا اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو نہیں کرتے اور وہ پانچوی کات کون سے ہیں مدین شریف کے راستے سے ذل پانچ جسے آج کل کہتے ہیں ابیار علی اچھا یہ بھی لوگوں کی ایک روایت مشہور ہے کہ جی یہاں کنویں میں حضر علی نے ایک دیو کو قید کیا تھا سب جی کسے بعض کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں تھا اور یہ جائیداد تھی اور یہ باغ تھی ہر طریقے کے پاس جائیداد تھی ہی نہیں حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل فقر و فاطہ کی زندگی تھی یعنی جب بی بی فاطوہ کے ساتھ نکاح کا مر رہا ہے تو حضرت متبکر کے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے حضرت عثمان گئے فرمائے بادہ نبادت تب کیوں نے کہا یار حضور نے رشتہ قبول فرما لیا میرے پاس پیسے نہیں دو اڑنی ہم نے رکھی تھیں حضرت حمزہ نے ذہر کے دوستوں کو کھلا دی انہوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو تمہارا نکاح ہوگا دولت عثمان کی ہوگی جتنا ضرورت وہ ہم دیں تو حضرت علی تو فقیر تھے ان کے بعد کہا اتنی بڑی جائداد آ گئی کہ ان کے نام پہ کنویں تھے یہ کوئی اور عرب میں علی ہوگا جس کے نام سے یہ میرے علی ہے یا جیسے وادی فاطمہ ہے بی بی فاطمہ کے پاس تو ایک نکرانی نہیں تھی کی چکی پیس دے تو کہنے ہی وادی فاطمہ بی بی فاطمہ کی وادی تھی کیا تو اسی لیے یاد رکھو ایک تو ہو گیا دلحاص یہ بیس دوسرا مقاد ہو گیا جوحما جوہبا جو ہے یہ رابق کے قریب اسی طرح ایک نکاد ہو گیا یلم لم لم جو ہے اب جب ہندوستان سے یا پاکستان سے بنگلہ دیش سے لوگ ہم آئیں گے تو ہمارا بحاذ اگر ہوائی جہاز ہو یا جہاز ہو تو وہ یلم پڑے گا اسی لیے اگر ہم ہوائی جہاز سے ہوں تو پھر ہمیں ایئرپورٹ سے ایرام بازنا ہوگا اپنے ملک کے اور اگر ہم بحری جہاز میں ہوں تو پھر بحری جہاز جب یلم لم کے سامنے آتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ بھائی اب محاذ آ ہے احرام آباد میں اسی طرح ہے کرنل مناخب اسی طرح ہے وادی سیل میں وادی محرم یہ پانچویں حضور نے فرمایا فرم علم علیہ جو ان پہ آ جائے یا ان کے محاذ پہ یعنی ان کے برابر میں آ جائے تو بغیر احرام کے مکہ نہ جائے تو اب یہ بیوی جو ہے حالت حیض میں غسل کرے غسل جو ہے وہ باقی کے لیے نہیں ہوگا بس صفائی کے لیے ہوگا بات تو تب ہوگی اب حیض بند ہوگا لہذا غسل کرنے کے بعد وہ نہ نماز پڑے گی نہ کچھ کرے گی لیکن زبان سے کہہ دے گی لبیکرس لبیک اللہ عمل بیک اب وہ احرام میں ہے اب اس کے پر پوری پابندیاں ہیں یعنی مکھامن سے بے تکلفی سے بات نہ کرے اور خوشبو والی چیز استعمال نہ کرے اتنے استعمال نہ کرے کنگی ونگی بلا وجہ نہ کرے اور جب غسل سے جب ایام میں گزر جائیں تو سلی ہو جائے پاک ہو جائے غسل کر کے جا کے عمرہ پورا تو اس کو وکاس کا عمرہ مل جائے گا اور اگر وہ بغیر احرام کے بغیر نیت کے آ اور مسجد یہ ایسے ہوتی امریکہ کیا اس تو دم دینی پڑے گی جو ویکاس سے گزر آئی بغیر نیت